بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی بلکیت اور سے فائدہ کر سکتا ہے جب اس پر محنت کرے اس کو بڑھائے اس کے ساتھ تو, اس ہو اس کو باقیت ہو اس کو استعمال بنانے میں دقت جی پاتا ہوں ورنہ آدمی بڑے بڑے خدانوں اور جائیدادوں کے گروہ کرتے ہوئے پریشان کر ایک دفعہ چلا جائے کہ علاقہ ہے جو ایک دو تین جو ہوئے ہیں گلبہر سنگھ جو ہے اس کا نام جو جو اور جائیداد بیان کیا ہمارے جو وہاں کے خاتری مقابلے کو فقیر سرائے کہتے ہیں مالک جو ہے اور کے خاندان میں مطلب ایک لڑکا باقی رہ گیا اور یہاں ہیڈکوارٹر میں رہ گیا جب بھی ان کی جائیداد میں بڑے بڑے مالات بھر رہے لڑکی کیا پسند ہو گئی کتنی بڑی جائیداد میں جن کے بالکل اور یہ اب حال ہے کہ ایک زیادہ حال تک باقی تو باقی مقدمے کافی بڑھائی اتنی بڑی مشکل جائیداد کیوں کہ اس کو صحیح طریقے سے لینا صحیح طریقے سے رکھنا صحیح طریقے سے برتنا اور پھر اس کے بوائے رہنا ہی ہوتا ہے سب من ہوتا ہے سارے پڑھائے صحیح ہو جائیں اگر نہ ہو تو اس ہوتی ہمارے مالک بینک کا علاقہ ہے جو مالک ہزار بازار ہمارے سال کم کرتے جاتے ہیں اور لال لال لے کے جاتے بندی وہ کہہ میں نام دیا خانچ نام شروع ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں سارے لوگ مکمل اور مکمل امان ہو گئی ہمارے خاندان سے مجھے ترق کیا ہمارے خاندان میں پورے خاندان ایسے گدا سو پر بخر ہوئے دس روپئے سے مارے گئے آٹھ سو سے مارے گئے جو بارے بارے میں عورت نے آدمی اس کے بعد اور میری بات میں بات کرنی کی ہوئی ہے بار بتا ہے جو آدمی بدان ہے آئے علیمر منطلہ کو دینا کون کوالی کو نعمت دین کو مکمل کیا شامل کیا اور اپنی نعمت کو سمپرد تمام کیا تو اور دین یہ اللہ ہے کہ مت اللہ تعالیٰ کی نعمت ان سے کہتے ہیں کہ دین ساتھ سارا مقصد ہے ایسی مقصد نہیں اس کا فرق بھی مقصد ہے اس کا سمت بھی مقصد ہے اس کا نقل بھی مقصد ہے اس کا مصحب بھی مقصد ہے یہاں تک اصل تو دین ہے دین کے کوئی بھی جائے اصل تو دین ہے دین کے لیے کوئی بھی جائے نامی ڈرچا ہے وہ بھی مقصد ہے اور بھی مقصد کہنے کی پوری گنجائش جبکہ دین تو سارے کا سارا مقصد ہے مقصد ایسا میں مقصد ہے ایسا تو بھارت مقصد ہے یہاں تک کہ دین کے لیے کوئی انتظار کر رہا ہو تو وہ بھی مقصد ہوئی کیا مقصد کے لیے اپنے مقصد یہ لیے کر رہی نقص نہیں ہے دین کے لیے جو بھارت اور سب کو مقصد نہیں ہے دین کے لیے ہے ان کے لیے دین پیدا ہوتا ہے دعوت پسند نہیں ہے دعوت اللہ پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کی طرف بلا کر بتانا پھر اکان کو جو کہ دین کا برا اور مہم چیزیں ہیں اس کا, کا چلانا اس کو ترغیب دینا چونکہ یہ ایک چیز ہے جو اللہ دے کے گنجامی چیزیں یہی مقصد ہے کہ مقصد پوری بنجائی ہم نے کہتے مقصد نہیں ہے یہ بھی مقصد ہے جب جی مقصد ہے اس کے ساتھ سارے جب بھی مقصد بڑا نقصان ہے اب یہ ہے کہ سے فائدہ لینا ہے فائدہ تو سب لے گا آدمی اب ایک سائڈ میں جائے آدمی بچے کو سو سٹ یا کرکٹ کا بال کا اس کو ہے میںادی کرنے کو بدل نہیں آ رہا مقاصد میں تو بدل نہیں آ رہا زبا میں کو مدد آ رہا بجائے اپنے کو زبایت پر قربان کر یہ تھوڑا بہت مدد آ کر تو لیکن کو زندگی اچھی رہی ہمارے جاتی کا مچھر کے بیٹے کا بیٹا اس کا جو ہے, ہے سر جائے وہ والی بال کا شوقین وہ والی بار کے بال بار کو مارتا جائے جس سے بعد کو ٹھوکر مارے گا ہاتھ مارے گی مارے گا کاروبار نیچے رہ گئے اور برا بال اس کا جو ہے وہ پریشانی پاؤں گی دوست ایسے ہی یہ جو گانے ہوئے کام کام ہوا پاکستان میں جو بھی آپ کی حرکت کی تعلق سے نعرہ لگایا سب کا سوال ہو گیا ہے نعرے لگانا نہیں سدر سب لگایا جائے کھڑا ہوا وہاں نارا لگایا جائے کوئی دن کی جائش کی بات ہوا ایک دفعہ کمزور ہو گیا لے مجھے دیکھا دوسرے کی بات میں بتا دوں آپ طرف ایک دن بولیں گے سب تک بال سو کی بات یہ ہے مجھے مسلمان پٹ ہو رہی ہے پر شان ہو رہی ہے اور کابل جا کے دل کیوں ان کے بعد میں اور ہمارے دین اور خاص طور سے حضور صلی اللہ سنت اللہ علیہ سنت میں اپنے آپ کو مذہب سے ہی بنتے تھے مغلوں کو ایک آدمی نوازا گیا دکان تھا وہ تو کھا کر کھانے لگا یہ تو کھا کر دوسرے آدمی باری سے بڑی تعداد کا لا کر رہے کریں اور گرام روزگاری دیکھا آپ کو سمت حالی بہار کیا چھوڑی ہے بتا رہے الگ لائے سندھ کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمانوں جیسے ہوں یعنی سار کو پغر کے طور پر دے رہا ہوں دو کسی ہیں دل کو تصاور اور فخر محسوس ہوتا ہو کہ مجھے بہت بڑا اعزاز ملا ہوا ہے میں مسلمان ہوں اور دوسری تفصیلات کی ہے کہ خود نئے کام کرتے ہوئے اپنی تفریح کو مراکز مواقع ہوئے دنوں کو دن کے بعد پرانا اور عظیم ترتیب پر کے باوجود نظر سے میں بھی عام مسلمانوں میں جاؤں عام مسلمانوں کے میں کا میں نمبر ہوں مسلمان ضروری ہے حمدہ فافر اور فضر اور اظہار محسوس کر رہا ہوں سب سے بڑا اظہار اس کائنات کا وہ ایمان کی توفیق ہے اور یہ سے بڑا اظہار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال ہے اس لیے دو باتوں بچوں کا جنم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابست کی اور حضور صلی اللہ علیہ, علیہ کے ساتھ محبت اور اقتبار کے بعد اقتباس بہت اس سے جتنا کچھ ہوا جتنا گانے ہوئے یہ حضور زلر ہو چکے ساتھ جذباتی محبت کا تعبیر جذباتی محبت جذباتی محبت جذبات میں تکلا کرتی ہے قدم سے قدم آگے بڑھا کر اصلی محبت کی طرف آیا جائے اگلی محبت کیا ہے ان کے طریقے کا کی استعمال کیا جائے اس پر چلا جائے پیروی کی جائے پیروی کی جائے کی استعمال کیا جائے یہ کی اصلی محبت پیار دربان صاحب کے خیال ہے بڑی تصویریں پر بڑا خوش کر دیا ان کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پانی لگانے کی تیار میں جانا ہے کیا نے کہا کہ اس طرح تو بہترین یہ کام کی بہت نہیں تو یہ آپ کو اخلی محبت ہو سکتا آپ کو جذباتی محبت ہمارے صاحب کی حاصل ہے لیکن آپ کو اخلی محبت نہیں آتے جو آپ کے کام کو کہا پانی لگانے کے لگتی جانتے ہیں جاتا ہے ایک آدمی تھا کہ رات کو دو بجے ہماری پانی کی باری ہے نو بجے پانی کی باری ہے نو بجے باندھ لگانے اور وہ ہو سکتا ہے کو تو بڑا شاید برا نہ تو پتا نہیں لڑکوں کیسے فاسلہ ہوتا ہے مرضی سے بھی نہیں جاتے ہمارا تو خیال تھا ایک سب بس پر لگے ہیں مزید اچھی جائے کچھ بیٹھ کچھ اپنے گھر کے لیے رکھے گا کچھ بیٹھ کے میری شادی کا مضبوط کریں گے بات ساری تکلیف رکھو چلو جاؤں گا ٹھیک ہے کئی دار بھی کئی میں انتبا پر جذباتی محبت ہے بدلی محبت ہے جب آئے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے سب تیار ہو رہا ہے تو دالت کے لیے کام بھی اس میں مسلمان کے لیے معلوم ہے کہ اپنے دین پر ہو راجمتہ راج ہو اور, را اور بادشاہ سال بھی, بھی ہو اور اگلی سالت بھی ہو اور اگلی تعداد ہے وہ اقتبار ہوگا اتباع میں شامل بار ہوگا تو پھر ادا سے مدد مسئلہ جس میں جتنے سے باری اتنا مدد جتنا طرح کی مشکلا اور, آم جی اور کتنے لازمی ہے کتنا ضروری ہے کہاں آدمی کے لیے گنجائش ہے دھیان رکھنے کے لیے وانہ لے کی بزار پور خود پوری اکائی ہوگی پوری اکائی ڈنٹی ہے سے برائی یہ خود پورے اس لیے کہتے ہیں بنا وجہ اور سستی اور بے قدمی سے میری فلک نہیں کر سکتا متابر یہ اللہ نے آپ کو سختی بھی دی ہے کہ آپ اس مساف سے فٹ نہیں کر لیکن رام جی بے قدمی کر رہے ہیں اور سستی اور بے قدمی سے اس کو فلک کر رہے ہیں تو بہت بڑی اور ایسے ہی گنا جیسے بڑا گناہ آپ کا ناؤ ہے چھوٹا گناہ ایک چنگالی یہ ساری ادا سے بڑے آرام سے حال کرتا ہے ایسے چھوٹی چنگاری سے یہ <تصفح> کوئی بھی چاہتا ہے کپڑوں کے وقت میں کپڑوں کے سنجگ میں ایک سنگالی آپ کی ڈال دی ہے کیول چنگاری آپ کی چنگاری کی نہیں ہے یہ آگے بڑھ کر وہ یہ ناؤ بن جائے گی لگتے وقت لڑکی برائی دونوں میں اثر ہے متازی ہونے کا تازیا کا کاثر رہنے یہ بڑھتی ہیں پھیلتی ہیں ایک لیکی دوسری لڑکی کی طرف فیص دیا ایک لکی دوسری ٹوکی کی ٹاپک ہوتی ہے اور ایک نو کی لڑکی دوسری نیکی کی طرف بڑھا رہی دوسری طرف چلا رہی ایک برائی دوسری برائی کی طرف سہل رہی ہوتی ہے ایک برائی دوسری برائی لا رہی ہوتی اور بڑھا رہی تھی تو دونوں میں کا اور جزب کا اثر ہے بڑھایا گیا ہے کہ جب برائی ہو جائے تو فور میں اس کا براہ رکھنے لکی کی جائے کافی اس کا اثر بڑھائے ہو میں تو بہت بیٹھی بس آئے کوئی گریب نہیں ہے سورج ہو بڑھ گیا ورنہ منفی کو بڑا تو مڑتے ہی مڑتے مڑتے ہی مڑتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے واپس نہیں ہو سکتا ہے کچھ انہوں نے کاغذ پڑھ لی تھی اور کچھ بول سکتے تھے اور بھائی ان کو بولنے کا طریقہ سے تاریخ کو بات ہے تو یہ پیر بن گئے جو آج لوگ رہے نمازی اور رہے کچھ نماز ہمارے بل بتا دیتے کرنا یہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کیا پھر اس کا واپس آنا پڑتا ہے اپنی غلط فکر میں اس برائی میں اور ترقی کرتے کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا ہے کیا پھر اس پر پکا ہو گیا جم دیا واپس آنا پڑتا ہے نئی کسن کے اندر آ کر پکا پکا ہو کر ایسے حال پر آ جاتا ہے کہ سنائی نہیں ہوتا اور برائی بھی کرتے کرتے کرتے کرتے پکی ہو جاتی ہے رنگ پکا ہو جاتا ہے آرس میں ظاہر نہیں ہوتا یہ وہاں میں ان کی بہت آواز برائی ہے جس میں یہ بار بار انسان ہوئے کپڑے کو پھینک نہیں پائیں گے جس میں بارش بھی ہو رہی ہو سورج بھی چمک رہا ہو نمین بد رہی ہو تو کچھ ہم سب کہیں گے کہ پوچھے کہ بچے کہتے ایک دم مکمل بن ہو جاتا ہے مکمل بن اب وہ مٹی کی طرح ہو کر بیٹھ فوج کیونکہ جو اس کی تعلیم کی تعلیم کی کرنی وہ جو بات کیا اپنا مار کے متعلق تھی وہ طرح کیا گیا اور وہ جو ہے ساتھ چھوڑنے کے بعد کئی ہے اس کی قوت اور اس کی مضبوطی کے دین سے اور اس کی سپاہی میں بربادی یہ کو چھوڑ کر سر کی طرف اور جانا بکر محسوس ہونا اور تیار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہونا ایک جیتنے کی جب کمزوریا جائے تو اس کے بعد اللہ کا ملائے ملائے یہ پیغام ہے جو حضور خل کی زندگی میں ہمارے اللہ تبارک نے ہمیں بہترین نمونہ اعتبار کے لیے فراہم کیا ہے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کافی خطاب